پروانہ شمیر رسالت میرے عقائد احمد امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے مبارک کلاموں کو ہم اس سلسلے میں سنتے ہیں نہ صرف سنتے ہیں بلکہ کچھ سمجھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں ہماری اوقات تو نہیں نہ ہمارے پاس ایسی فہم و فراست ہے کہ ہم امام اہل سنت کے اشعار کی تشریح بیان کر سکے تو ہم اس بات کا بالکل ادراک رکھتے ہیں اس بات کو بالکل اقرار کرتے ہیں کہ امام عش کو محبت اعلیٰ حضرت کا اپنے اشعار کے پیچھے کیا معافی ضمیر تھا ہم یہ نہیں جانتے مگر علماء اہل سنت نے جو آپ کے اشعار کی کچھ تشریح کی ان میں سے کچھ مدنی پھول حاصل کر کے آپ کی جانب بڑھائیں گے اپنے دلوں کے مدنی گلدستے میں سجاتے جائیے گا انشاءاللہ عزوجل آج جس کلام کو سننا ہے میری التجا ہے کہ رب کریم آپ کو بھی اور مجھ گناگار کو بھی بار بار حرمین طیبین کی با ادب نصیب فرمائے جب بھی مکہ پاک سے مدینہ طیبہ کا سفر ہو آج جو کلام ہم پڑھنے جا رہے ہیں راہ مدینہ کا یہ ایسا ساتھی کلام ہے راہ مدینہ میں جو کیف و سرور یہ کلام عطا کرتا ہے یہ لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا وہ کلام کون سا ہے جی ہاں وہ کلام ہے بھی نی سوہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے کلیاں کلام ہے جس کی کموبیش 63 اشعار جی ہاں 63 اشعار اشار حضرت نے ہم سارے اشعار تو نہیں لیکن اکثر اشعارات سنیں گے بہت زیادہ توجہ کے ساتھ ہو سکے تو یاد مدینہ میں گم ہو کر دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور میں گم ہو کر اس کلام میں شامل رہیے گا بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا پہلا شیر بھینی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے اس میں بھینی یعنی ہلکی ہلکی جو عمدہ خوشبو ہوتی ہے سہانی یعنی خوشگوار اور من بھاتی کلیاں یہ گنچے جس کو کہتے ہیں اور اب اس کے معنی کیا بن رہے اس کے معنی بن رہے کہ یا اللہ یہ کیسی بھینی بھینی خوشبودار اور عمدہ ہوا ہے یہ کہاں سے آ رہی ہے کیسی جنت کی ہوا ہے جس سے جگر کو ٹھنڈک اور روح کو تازگی مل رہی ہے اور جو دل کی بد کلیاں ہیں کھلتی جا رہی ہیں اور سینہ مدینہ بنا جا رہا ہے یقیناً یہ مدینے کی ہوا ہے یہ گمبد خضرہ کو چوم کر آ رہی ہے وہ شاعر لکھتا ہے نا بات کیا ہے باد سبا اتنی کیوم ہے۔ سبز سبز گمبت کو چوم کر چلی ہوگی اب یقین جانے جب مدینہ منورہ قریب آ رہا ہو اور آپ یہ اشار سنیں نا کہ سوہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے تو یقین کرے اس کی کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے اب ان کیفیات میں مدینہ منورہ کے سفر کے جذبات میں ڈوب کر یہ شعر ذرا طرز میں سنیے اور ایمان تازہ سوہانی اللہ اگلا شیر ذرا سنیے وہی یاد مدینہ ہے وہی تصور ہری ہری ہیں تو بالیں بھری بھری کشتے عمل پری ہے یہ بارش کدھر کی ہے کچھ مشکل الفاظ ہیں لیکن اس کو سمجھ جائیں تو ایمان تازہ ہوتا ہے یاد رہے کہ ڈالے اس سے بلاد ہے ڈالیاں اور بالے یہ خوشے جو ہوتے ہیں پھلوں کے اور پھولوں کے کشتے عمل امید کی کھیتی اور پری یعنی خوبصورتی ہے یا جنتی ہور جنتی عورت اس کے معنی بن سکتے ہیں تو امام عشق کو محبت اعلیٰ حضرت کا کچھ اس طرح اس بارے میں خیال ہے کہ, یہ کہ اس کی اس موسم کی بارش ہے کہ جس سے ہر درخت کی ہر شاخ جنت کے باغوں کا نمونہ پیش کر رہی ہے ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہے ہریالی ہریالی نظر آ رہی ہے درختوں کی ٹہنیاں اور غلے کی فصل کے خوشے پھلوں اور دانوں سے لدے ہوئے ہیں اور گویا زمین کی طرف جھک کر تاجدار مدینہ کو صبح کا سلام پیش کر رہے ہیں اور ہماری جو آرزوں کی کھیتی ہے ذرا تصور دیکھیے کھیتی جو ہوتی ہے یعنی آرزو کی جو کھیتی ہے ہمارے آنسو کے پانی دیے جانے کے بغیر ہی جنت کی ہور کی طرح چمک رہی ہے اور ہری بھری, بھری ہو گئی ہے یعنی بن مانگے ہماری تمنائے پوری ہو رہی ہیں یقیناً میرے مولا یہ رحمت اللہ کی رحمت کی بارش ہی ہو سکتی ہے گویا مدینہ منورہ ایسی برستی بارش ہے ایسی رحمتیں ہیں وہاں پر کہ وہاں کوئی پہنچ جائے تو بگڑے کام اس کے سنور جاتے ہیں اب اس تصور میں ذرا اس شیر کو سنیے اور ایمان تازہ کیجئے کہ ڈالے ہری بھری ہیں تو بالے بھری بھری کشتے عمل پری ہے یہ بارش کدھر کی دھرکی ہے یہ بارش ڈالے ہری ہری ہے تو بالے بھری بھری ڈالے ہری ہری ہے تو بالے بھری بھری اللہ اب امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت نے ایسا لگتا ہے کہ یہ کلام مکہ پاک میں بیٹھ کر یا مدینہ طیبہ کے رخت سفر کے دوران لکھا اب اگر مکہ پاک سے کوئی عاشق رسول مدینے کو جاتا ہے تو تصور دیکھیں تخیل اعلیٰ حضرت دیکھیں کہ ہم جائیں اور قدم سے لپٹ کر حرم کہے سونپا خدا کو تجھ کو یہ عظمت سفر کی ہے یعنی جس حرم کے طواف کو جس کعبہ مشرفہ کی حاضری کو زمانہ ترس رہا ہے ہم نے اس کا طواف تو کر لیا اس کعبے کی برکتیں بھی لوٹ لی مگر اب کابہ کیا کہہ رہا ہے وہ حرم کیا کہہ رہا ہے کہ اے مجھے آباد کرنے والے کے خوش نصیب امتیوں جاؤ خدا تمہاری خیر کرے بہت مبارک سفر تم نے اختیار کیا ہے خدا اگر توفیق دے تو میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو یاد رہے کعبہ مشرفہ سرکار علیہ اثرات والسلام کی امت سے کتنی محبت کرتا ہے روایت میں آتا ہے کہ کعبہ معذمہ بروزی قیامت نبی پاک علیم کی زیارت کی درخواست کرے ارض کرے گا کہ دنیا میں حضور نے میری زیارت کی آج میں ان کی کرتا ہوں چنانچہ کعبہ کو دلہن کی طرح سجایا جائے گا میدان محشر میں لایا جائے گا تو نبی پاک علیہ اثرات وسلام کی بارگاہ میں کعبہ کیا ارض کرے گا السلام علیہ کا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور فرماتے ہیں میں جواب دوں گا علیک السلام یا بیت اللہ پھر کعبہ کہے گا آپ اپنی امت کی فکر نہ کیجئے جنہوں نے میرا طواف کیا اور جو گھر سے میری زیارت کو نکلا مگر پہنچ نہ سکا اور جس نے میری زیارت کی تمنا بھی کی میں ان سب کی شفاعت کروں گا سبحان اللہ دل یہ کعبہ مشرفہ سرکار علی اثرات سلام کی امت کی گویا قیامت کے دن شفاعت کرے گا اللہ مجھے اور آپ کو سچی محبت کعبہ مشرفہ سے بھی عطا فرمائے اور اب گویا کعبہ تخیل اللہ حضرت دیکھے کہہ کہ رہا ہے کہ مدینے جانے والوں جاؤ سونپا خدا کو تجھ کو یہ عظمت سفر کی ہے اب اس شعر کو اس تصور میں ذرا سنیے اور ایمان تازہ کیجیے ہم جائیں اور قدم سے لپٹ کر حرم کہے ہم جائیں اور قدم سے لپٹ کر حرم کہے سونپا خدا کو تجھ کو یہ عظمت سفر کی ہے ہم جائیں اور قدم سے لپٹ کر حرم کہے ہم جائیں اور قدم سے لپٹ کر کہے خدا کو تج کو یہ عظمت سفر کی ہے سوپا کو تجھ کو تج کو ازمت سفر کی ہے آلہ اللہ، آلہ اللہ، اب اگلے شیر میں دیکھیے کمال لکھتے اعلیٰ حضرت ہم گرد کعبہ تھے کل تک اور آج وہ ہم پر نثار ہے یہ ارادت کدھر کی ہے کیا حضرت کا کہ ہم تو کعبے کے گرد پھرتے تھے بڑی تعظیم بڑی عزت کے ساتھ مگر جیسے ہی مدینہ شریف جانے کا ارادہ کیا تو یا اللہ یہ کیسا ارادہ ہے یہ کیسا سفر ہے ارادت کے معنی عقیدت کے بھی ہیں کہ یہ اور ایک معنی نیت کے بھی بنتے ہیں کہ یہ کابے کی ہم سے کیسی عقیدت ہو گئی یہ ہماری اس نیت میں ایسی کیسی تقدیس ہے اس نیت میں ایسا کیسا تقدس ہے کہ اب کعبہ بھی ہم پر نثار ہو رہا ہے سبحان اللہ اور یہ, یہ کوئی عام بات نہیں ہے میرے بیچے اسلامی بھائیوں کابا مشرفہ نبی پاک علیہ سلاۃ والسلام سے کتنی محبت کرتا تفصیل مظہری میں ہے کہ جب حضرت حلیمہ سادیا سرکار علیہ السلاۃ کو لے کر شکرانے کا تباب شروع, شروع کرنے سے پہلے حضر اسمت کو بوسا دینے کے لیے نبی پاک علیہ السلط کو گود میں لے کر قریب ہوئی تو حضرت اسود نے اپنی جگہ سے نکل کر نبی پاک علی اسلام کو چومنا شروع کر دیا تو پیارے آقا تو وہ ہیں جن کے صدقے کعبہ آباد ہوا ہے تو پیارے آقا کے در کی حاضری دینے والوں کو گویا کعبہ بھی محبت بھری نگاہ سے یوں کہیے کہ حسرت بھری نگاہ سے دیکھ رہا ہے اور ان مسلمانوں کے لیے رحمتوں کی بارش برستی ہے جو مدینہ منورہ کا ارادہ کرتے ہیں تو یہ خوبصورت تخیل ہے یہ امیزنگ باتیں ہیں یہ بڑی زبردست آپ کہیں کہ آلہ حضرت امام اہل سنت کا وہ شاندار تخیل ہے جو سن کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے کیا لکھتے ہیں کہ ہم گرد کعبہ پھرتے تھے کل تک اور آج وہ ہم پر نسار ہے یہ ارادت کدھر کی ہے یہ ہ کل تک اور آج وہ گر دے کا کل تک اور آج ہم پڑھے پیارے اسلامی بھائیو اب ذرا اگلا شعر سنیے یہ بھی ایک شاندار تخیل اور خیال ہے حجر اسود جو ہے نا یاد رہے یہ پہلے سے کالا نہیں تھا یہ پہلے حجر ابیت کہلاتا تھا جبھی جنت سے آیا تھا بڑا منور تھا بڑا چمکدار تھا روایتوں میں وفوم ملتا ہے کہ لوگوں کے گناہوں کی سبب یہ سیاہ ہو گیا حضر اسود یعنی کالا ہو گیا میرے بچے اسلامی بھائیوں حجر اسود جو ہے مدینے جانے والوں سے کہتا ہے کہ جب نبی پاک کے در پر جاؤ گے وہاں اپنی زمین کو جو تمہارے سیاہی ہے گناوں کی سیاہی تمہاری پیشانی پر ہے جب نبی پاک کے در پر اپنے رب کو سجدہ کرو گے اس مقدس مقام پر سجدہ ریز ہوگے تو تمہارے تو سر کی جو سیاہی ہے تمہاری پیشانی کی جو کالک ہے وہ تو دور ہو جائے گی ایسا کرو مجھے بھی ساتھ لے جاؤ میں بھی اس در پر جا کر پہلے کی طرح منور ہو جاؤں گا ذرا تخیل دیکھیے اپنے پیشانی کی سیاہی کو کیسے ملا رہے ہیں ادر اسمت کی سیاہی سے کہتے ہیں کالک جبی کی سجدائے در سے چھڑاؤ گے کالک جبی یعنی پیشانی جو کالی ہے جو سر جو ہے وہ گناہوں کے سبب سیاہ ہو چکا ہے اس جبی کی کالک تم کیسے چھڑا لو گے کہ سجدے در کرو گے نبی یہ پاک کے در پر جا کر اپنے رب کو جب سجدہ کرو گے مجھ کو بھی لے چلو یہ تمنا حجر کی ہے حضرت کہتا ہے مجھے بھی ساتھ لے جاؤ میں بھی پہلے کی طرح منور ہو جاؤں گا کیا بات ہے تخیل رضا کی اب اس تصور میں ذرا شعر کو سنیے کالک جبی کی سجدائے چھڑاؤ گے مجھ کو بھی لے چلو یہ تمنا حجر کی ہے یہ سے game, game would لگ ہے کہ پورے حرم کعبہ کو دیکھ رہے اور ایک ایک چیز پر شیر لکھ رہے ہیں کہ یہ بھی چاہ رہا ہے مدیرے جانا اس کو بھی تمنا ہے مدیرے جانے کی اب حضرت کی بات کر لی اب اعلیٰ حضرت آپ زمزم کی بات کرتے ہیں اور کیا خوب کرتے ہیں فرماتے ہیں ڈوبا ہوا ہے شوق میں زمزم اور آنکھ سے جھالے برس رہے ہیں یہ حسرت کے دھر ہے ذرا تخیل رضا دیکھیے زمزم بہ رہا ہے نا اور قیامت تک یہ برستا رہے گا قیامت تک یہ پانی ختم ہی نہیں ہوتا تو زمزم یہ کیوں رو رہا ہے اعلیٰ حضرت نے زمزم کے بہنے کو رونے سے کشمی دی ہے کہ بیسیکلی زمزم کی آنکھوں سے لگاتار آنسو بہ رہے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو بھی بڑی تمنا ہے کہ میں بھی اس در پر جاؤں کیونکہ حضرت اسماعیل کے پیروں کی رگڑ سے میں جاری ہوا اے اور اے مدینے جانے والے تم تو اس کے در پر جا رہے ہو جو اسماعیل کے بھی آکا ہیں اور انہی کے نور کی برکت سے حضرت اسماعیل علیہ اللہۃ وسلام کی گردن پر خنجر نہ چل سکا چھری نہ چل سکی بلکہ اللہ نے جنتی مینڈا وہاں بھیج دیا تو اس آکا کریم کے دربار میں میں بھی تمہارے ساتھ چلتا لیکن یہ حسرت ہے یہ آرزو ہے جھالے برس رہے ہیں یعنی اب برسات ہو رہی ہے آنکھوں سے برسات ہو رہی ہے زمزم کی کہ مدینے اس نے بھی جانا ہے اور یہ زمزم اسی لیے قیامت تک جاری ہو ساری ہے قربان تخیل رضا کے دوبا ہوا ہے شوق میں زمزم اور آنکھ سے جالے برس رہے ہیں یہ حسرت کے دھر کی ہے دوبا زم زم راکھ سے را برس رہے ہےس رت کی بات ہو گئی زمزم کی بات ہو گئی اب آپ نے دیکھا ہوگا خوبصورت سونے کا ہے جسے میزاب زر بھی کہتے ہیں اب آل حضرت کیا شاندار انداز میں میزاب زر کی بات کر رہے ہیں کہ جب کوئی مدینے جانے والا نظر آتا ہے اسے تو میزاب زر اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہے کہ یا اللہ رحمت کی بارش, بارش بیج بارش برسے تو پھر اس پرنالے کے ذریعے کیونکہ جب بھی بارش برستی ہے مکہ پاک میں آپ نے دیکھا ہوگا تو پرنالے سے پانی گرتا ہے مگر اعلیٰ حضرت کا تخیول دیکھیں کہ یا اللہ رحمت کی بارش بھیج تاکہ میں اپنے پرنالے کے ذریعے اپنے اس ذر کے ذریعے میں جانے مدینے جانے والوں پر کچھ تیرے رحمت کے موتی نشاور کر دوں کیونکہ یہ نبی پاک کے در پر جا رہے ہیں جہاں ہر وقت نور کی بارش ہو رہی ہے تو گویا اعزاز میں مدینے جانے والے کے اکرام میں میں جاتے جاتے ان پر کچھ رحمت کے موتی نچھاور کر دوں تو کیا خوبصورت بات لکھ رہے ہیں برسا کے جانے والوں پہ گوہر کرو نسار گوہر کہتے ہیں موتی اے اللہ تو برسا تو میں جانے والوں پر موتی نچھاور کر دوں پھر کیا کہہ رہے ہیں کرم سے عرض یہ مزاب کی ہے یعنی ابرے کرم رحمت کے بادلوں سے میزاب کرتا ہے کہ اے ابرے کرم برس جا تاکہ برسے گا تو میں جانے والوں پر موتی نچھاور کر دوں گا اس تصور میں ذرا اس شیر کو سنیے برسا کہ جانے والوں پہ گوہر کرو نثار ابرے کرم سے ارض یہ میزاب زرکی ہے برسا کے جانے والوں پہ گوہر کروں نسا برسہ کے جانے والوں پہ گہرے کروں نسا اللہ حضرت بات کر رہے ہیں سبحان اللہ کمال کا یقین کریں آغوش شوق کھولے ہے جن کے لیے حتیم وہ پھر کے دیکھتے نہیں یہ دھن کدھر کی ہے کمال شیر ہے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں بات اب ہو رہی ہے حتیم کی حتیم وہ حصہ ہے جو بالکل پرنالے کے نیچے ہے میزاب زر کے نیچے ہے اور بیسکلی یہ کعبہ مشرفہ کا ہی حصہ ہے علما فرماتے جس نے حتیم کے اندر جا کر نماز ادا کی گویا اس نے کعبے کے اندر ہی نماز ادا کی پہلے کے زمانے میں جب کعبے کی تعمیریں نہ ہوئی تھی تو یہ حصہ بھی کعبے میں تھا لیکن اس وقت لوگوں کے پاس اتنی رقم نہیں تھی کہ اس کو بھی تعمیر کر لیتے تو تعمیر چھوڑ دی اب آج ہم جیسوں کا بھلا ہو گیا جو ایکزیکٹلی exactly کابے کے اندر دروازہ کھول کے تو نہیں جا سکتے مگر حتیم میں آج مسلمان جا سکتا ہے آسانی کے ساتھ تو حتیم میں جانے والا ایسا ہے جو گویا کعبے کے اندر گیا تو بہرحال حتیم کیا کہتا ہے سبحان اللہ حتیم یو کی شیف مر ہے یو جس طرح بنتا ہے نا انگریزی کا یو جو ہے وہ آغوش کا بھی انداز دیتا ہے آغوش کسی کی ہو ہاتھ پھیلائے کوئی ہو تو آلہ حضرت کہتے ہیں آغوش یعنی گود آغوش شوق کھولے ہے یعنی یہ ہے نا ایسے ہی نہیں ہے, آغوش شوق گود بنی ہوئی ہے. یہ شوق میں آگوشا کن کے لیے جو مدینے جانے والے ہیں لیکن وہ کیا کرتے ہیں وہ پھر کے نہیں یہ دھن کے درکی ہے. اب اس میں بھی اگر اس شیر کو صحیح سمجھے تو بیسیکلی مدینہ منابر پتا کہاں رخ ہے جہاں پرنا ہے نا تو مزاب زر گویا اشارہ کر رہا ہے کہ مدینہ اس طرف ہے تو اگر کوئی مدینے جائے گا تو وہ حتیم کو پیچھ کرے گا حتیم کو پھر مڑ کے نہیں دیکھے گا حتیم سے اپوزٹ جائے گا تو مدینے جائے گا یہ شیر ڈائریکشن آف مدینہ بھی بتا رہا ہے کہ مدینہ اس طرف ہوتا ہے اور جب کوئی مدینے جاتا ہے تو حتیم کو دیکھتا بھی نہیں ہے حالانکہ وہ تو آگوشی شو کھولے بیٹھا کہ میرے پاس آ جاؤ لیکن یہ دھن یہ شوق مدینے کا ایسا ہے کہ اب وہ پھر کے بھی نہیں دیکھتے اب بس مدینے کی طرف چل پڑتے ہیں کیا تخیل رضا ہے کہ حتیم کو آغوش شوق قرار دینا اور مدینے جانے والوں کا مڑ کے نہ دیکھنا فقط مدینے کی طرف دوڑے چلے جانا مدینے پاک سے محبت کا اظہار کا کیا خوبصورت انداز ہے ذرا سنیے شیر کو آغوش شوق کھولے ہے جن کے لیے حتیم وہ پھر کے دیکھتے نہیں یہ دھن کے دھر دیکھتے دھر دی دی دی نہیں کو سفر شروع ہو رہا ہے کعبہ مشرفہ کا کچھ تعارف کروایا اب بات ہو رہی ہے مدینے کی تو اب جو مدینے شریف جا رہا ہے اسے گویا جھنجھوڑ رہے ہاں ہاں हा, رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جاگ یعنی یہ راہ مدینہ ہے یہ سفر مدینہ ہے یہ کوئی عام سفر نہیں اے مدینے جانے والے اپنے دل کی کیفیت پر غور کر مدینے میں اس طرح بے باکی سے نہیں جایا جاتا ایک شاعر لکھتے ہیں نا دل میں نبی کی یادیں لب پر نبی کی جا نہ تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں یہی رسم عاشقی ہے یہی جانے بندگی ہے سر رکھ کے نہ اٹھانا سرکار کی گلی میں آلہ حضرت کتنے پیارے انداز میں جھنجھوڑ رہے ہیں کہ ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جاگ او پاؤں رکھنے والے یہ جا چشموں سر کی ہے ارے یہاں پاؤں سے نہیں چلا جاتا ارے یہ وہ راستہ ہے جہاں آنکھیں بچھائی جائیں جہاں سر اپنے, آنکھ, اپنے سر کو وا کیا جائے یہ راستہ بھر جو ہے عقیدت اور احترام سے طے کرنے کا ہے ایک اور کس طرح پاؤں رکھے یا صاحب بصیرت یعنی وہ شخص جو آنکھ والا ہو جو دل کی آنکھوں والا ہو وہ پاؤں کیسے رکھے گا کس طرح پاؤں رکھے یا صاحب بصیرت آنکھیں بچھی ہوئی ہیں ہر جا تیری گلی میں تو بہرحال میرے میچے اسلامی بھائیوں اللہ مجھے اور آپ کو بار بار مدینہ منورہ کی حاضری اتا فرمائے مگر کاش ذوق کے شاہ شوق کے ساتھ آسو بہاتے ہوئے ادب و شوق کے ساتھ اور اپنے گناہوں پر ندامت کے ساتھ حاضری عطا فرمائے اور مدینہ پاک کی حاضری کے وقت یہ شیر بڑا کام آتا ہے ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرات و جاگ او پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم سر کی ہے یہ جا ہاں ہاں رہے مدینہ ہے ہائے ہائے او او بیٹھے بیٹے اسلامی بھائیوں اب جو شیر ہے ویسے تو اس کلام کا ہر شیر ہی موتی کی مانند ہے مطلب میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا جب مدینہ منورہ جانے والا راستہ نظر آئے نا اس شیر کو سمجھ کر پڑیے گا آپ اپنے آنسو نہیں روک پائیں گے لکھتے ہیں وارو قدم قدم پہ ہر دم ہے جانے نو وارو قدم قدم پہ ہر دم ہے جانے نو یہ جراح میرے مولا کے در کی ہے مدیے جانے والے راستے کو کس طرح اعلیت بیان کر رہے ہیں پہلے کچھ الفاظ کا مطلب سمجھنے جانے نو یعنی نئی جان جاں زندگی بڑھانے والی یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں قدم قدم پر اپنی نئی جان ایک جان اور ملے اور وہ قربان کر دوں کیوں کیونکہ جو راہ جان فضا ہے نا یہ زندگی کو نیا جلا دینے والی نیا حوصلہ دینے والی ہمت بڑھانے والی گویا جلا بخشنے والی راہ کون سی ہے یہ میرے مولا کے در جانے والا راستہ ہے سبحان ارے سبحان قدم قدم پر واری ہو جاؤں بس یہ قدم قدم ہی میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے یہ راستہ کتنا پیارا ہے جو مدینے کو جا رہا ہے مدینے کے راستے کے تصور میں گم ہو کر آئیے ذرا شیر کو سنیے وارو قدم قدم پہ کہ ہر دم ہے جانے نو یہ راہ جان فضا میرے مولا کے دھر کی درکی ہے میرے مولا واروں قدم قدم پہ کے ہر دم د کی ہے جان پیزا میرے مولا کے در کی ہے در کی اللہ، اب جو شیر ہے یہ بڑا محاورے والا اور بڑا خوبصورت سمجھنے والا شیر ہے گھڑیاں گنی ہیں برسوں کی یہ گھڑی پھری مر مر کے پھر یہ سل میرے سینے سے سر کی ہے اچھا گھڑیاں ایک گھڑی لغت کے مطابق ایک ساتھ کو کہتے ہیں یعنی تقریباً تین گھنٹے کی ایک گھڑی ہوتی ہے اچھا اب گھڑیاں یعنی برسوں سے گھڑیاں گن رہا ہوں گویا لمحات گن رہا ہوں وہ دن گن رہا ہوں کہ کب میں مدینے جاؤں گا تو گھڑیاں گنی ہیں برسوں کی ارے یہ تو برسوں کی تمنا تھی شب گھڑی یعنی مبارک ساحت اب یہ خوشخبری مجھے ملی ہے اب یہ وقت آ گیا ہے کون سا وقت آ گیا ہے کہ اب میں مدینے جا رہا ہوں اور اس کو کس پیارے انداز میں سمجھایا کہ مر مر کے پھر یہ سل سل کہلے کو چٹان کو کوئی پتھر کو کسی کے اوپر کوئی پتھر رکھ دیا جائے اور پھر وہ سرک جائے تو اسے ایک راحت ملتی نا کہ یار آپ جان چھوٹی یہ چٹان ہٹ گئی تو آلہ کہتے ہیں مدینے جانے کی جو تمنا تھی نا اس پہ ایک چٹان سی رکھ دی گئی تھی نہیں پوری ہو رہی تھی برسوں سے تمنا رکھی ہوئی تھی اللہ نے کرم کیا یہ شب گھڑی آ گئی کہ یہ جو سل ہے یہ سرک گئی ہے اور اب مدینے جانے کی خوشخبری مل گئی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ حضرت کی کیا بات ہے اس تصور میں ذرا یہ شیر سنیے گا کہ گھڑیاں گنی ہے برسوں کی یہ شب گھڑی پھری مر مر کے پھر یہ سل میرے سینے سے سر کی ہے گھڑیاں گنی ہیں برسوں کی یہ ش پھر یہ سر میرے سی سر کی ہے خالال اللہ. خالال اللہ. اگلا شعر ہے اللہ اکبر اپنے قدم اور یہ خاک پاک حسرت ملائی کا کو جہاں وضع سر کی ہے بڑا آسان سا شعر ہے بظاہر تو لیکن اس کے اندر جو میسج ذرا سمجھیے کہ میرے قدم اور وہ خاک کے پاک ہے اپنے آپ کو گویا جھنجھوڑا جا رہا ہے مدینے جانے والوں سوچو کدھر قدم رکھ رہے ہو یہ وہ خاک ہے جہاں قدم رکھنے کے لیے نہیں حسرت ہے بلکہ جو فرشتے ہیں ملائکہ یعنی فرشتوں کو حسرت کیا ہے کہ اس خاک پر اپنی جبی رکھ لیں اپنا سر جھکا لیں وہ خاک ہمیں مل جائے یعنی جہاں ملائکہ فرشتے حاضری کو ترس رہے ہیں وہاں تم قدم لے کر جا رہے ہو اللہ نے تم پر کتنا بڑا کرم کیا ہے نبی پاک علیہ السلط والسلام نے کتنا بڑا احسان کیا ہے تو شکر کے جذبات میں ڈوب کر اس شعر کو ذرا سمجھیے اللہ اکبر اپنے قدم اور یہ خاک پاک حسرت ملائکہ کو جہاں وضع سر کی ہے ال۔ اسلامی بھائی اب جو شیر ہے وہ کمال کا شیر ہے گویا نبی پاک علیہ سرۃ السلام کے در پر حاضری ایک مومن کی معراج نہیں تو اور کیا ہے تیری معراج کے پہنچا میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا پہنچ سمجھا رہے عام جگہ پر نہیں گئے کسی نارمل سٹی میں نہیں ہو ایسی جگہ گئے ہو کہ جس کا مقام بڑا بلند و بالا ہے آل حضرت لکھتے ہیں معراج کا سما ہے کہاں پہنچے زائروں؟ اے مدینے جانے والوں ہے کدھر پہنچ گئے مہراج کا سما ہے کہاں پہنچے زائروں کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت گویا زائرین کو سمجھا رہے ہیں کہ دل کی آنکھیں کھول کر دیکھو کہ کسی معمولی جگہ پر نہیں گئے اے زائروں ذرا دل کی آنکھیں کھول کر دیکھو ایمان سے بتاؤ کیا مدینہ شریف میں تمہیں مہراج کا منظر نظر نہیں آ رہا کہ مدینہ منورہ جہاں میرے آقا کا روزہ ہے ایکزیکٹلی exactly وہ جو جگہ ہے یعنی وہ جو دہلیز ہے کرسی کے دو مانا یہاں پر ایک کرسی وہ جو آٹھویں آسمان پر جو عرش پر کرسی ہے ایک کرسی سے مراد وہ ہے اور ایک کرسی وہ ہے جہاں میرے آکا کا روزہ ہے جو میرے آکا کی دہلیز ہے یہ میرے آقا کا روزہ اس کرسی سے بھی تمہیں افضل نظر آ رہا ہوگا اور میرے پیچھے اسلامی بھائیو یہ علما کا متفقہ یہ سمجھ فیصلہ اور یہ فتوا ہے کہ جس جگہ نبی یہ پاک آرام فرما ہے وہ سارے جہان میں تمام جگہوں سے افضل نہ صرف اس دنیا میں بلکہ ساتوں آسمان سے جنت سے کرسی سے اور عرض سے بھی افضل ہے کیونکہ یہاں خود نبی یہ پاک علیہ السلاتوں سلام جلوہ فرما ہے تو آلہ حضرت کیا خوبصورت اشارہ کر رہے ہیں کہ میراج کا سما ہے کہاں پہنچے زائروں کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے ہے کہاں بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اگلے سلسلے نغمات رضا میں ان اسی کلام کو کنٹینیو کریں گے عارف بھائی کے ذریعے وہ اشار پھر سنیں گے اور پھر انشاء اللہ یاد مدینہ میں گم ہوں گے اور ان شاء اس کلام کو کمپلیٹ کریں گے اللہ کریم اعلیٰ حضرت کے مبارک کلاموں کی برکتیں ہمیں بھی عطا فرمائے اس کے رضا کا کوئی ذرا ہمیں بھی نصیب فرمائے مدنی چینل دیکھتے رہیے مدنی چینل اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو اش کے اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کے سمجھیے کی سوچ کو گویا ہمیں گھول گھول کر پلا رہا ہے فیضان اعلیٰ حضرت جاری رہے گا سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم